وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ وسلم علیہ رسول الکریم الماب فعض من الشیطٰ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تضرون علیکم الضاء جاتم قرآن مجید کا گیارہواں پارہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور یا تضرون کے لفظ سے پہچانا جاتا ہے ایک نفاق کا کردار ہے منافق کا کردار ہے ایک مسلم معاشرے کے اندر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ترین جماعت کے اندر بھی نفاق کے المنٹ موجود تھا قرآن مجید کی گواہی ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے بالکل برعکس الاولون بھی ہیں سبقت لے جانے والے یعنی دین کے کاموں میں دین کے لیے قربانی دینے میں آگے بڑھنے والے اور پہل کرنے والے ان کا مقام بہت اونچا ہے اور مسلمانوں کے لیے اصل اتباع انہی کا ہے یعنی آئیڈیلی اسپیکنگ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نظریاتی سطح پر لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے باوجود بہت اونچے مقام پر فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ سے غیر معمولی کام لینا تھا لہٰذا آپ کو غیر معمولی طاقت بھی عطا فرمائی ہے بعض حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کئی مردوں کی طاقت سے نوازا ہے لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پانچ پانچ چھ چھ سات سات گھنٹے کھڑے ہو کر تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے اور دن کو وہ کون سی مصروفیت ہے جو آپ کو نہ تھی پہلی بات کہ بیک وقت آپ کے نو حرم تھے دس حرم تھے دس بیویاں تھیں کہ جن کو آپ اٹینڈ کرتے تھے اور جن کی خیر خیریت بھی آپ باقاعدگی سے دریافت فرماتے تھے اسی طرح آپ مسجد نوی کے امام بھی تھے اور خطیب بھی آپ مسلمانوں کے مدرسے قرآن بھی تھے اور معلم میں اخلاق بھی مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امیر بھی تھے اور مدینہ کی ریاست کے سربراہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ مسلمانوں کی افواج کے سپریم کمانڈر اور کمانڈر ان چیف بھی تھے لہذا عملی طور پر اتباع جو ہے وہ السابقن کا ہے جیسا کہ آیت نمبر سو سے ثابت ہوتا ہے فرمایا وسابقن الم المہاجرین ونصار ولزی نتبا ہم بحسان رضی اللہ عنہ ودعن کہ سبقت لے جانے والے پہل کرنے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور وہ لوگ جو ان کا اتباع کریں جمع کس جگہ میں فرمایا ہے جو ان کا اتباع کریں اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے آیت نمبر 111 میں وہی مضمون اللہ کے راستے میں جان اور مال کھپانے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو بسکٹس کا پیکٹ لا کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں دے دینے کے بعد جب وہ بچہ اس میں سے کھا رہا ہوتا ہے تو باپ بچے کا امتحان لینے کے لیے اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے کہتا ہے بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو تو بچہ یہ کہتا ہے نہیں میں کیوں دوں اب وہ باپ نے خود لا وہ بسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیا ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ زبردستی بھی چھین لے لیکن جو مزہ باپ کو بچے سے بسکٹ مانگنے میں آتا ہے اس کا آپ تصور کیجیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت الفاظ میں اپریشیٹ کیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنی مرضی سے فری ول سے اپنے جان اور اپنا مال کھپاتے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے فرمایا انََ اللہ اشطرام وم وم بن بلجنّ یو قاطل النفیس بلّہ فیقت الون و یقتلون وادن علیہ حقن فطورات و النجیر و القرآن و من اوفا بہدیب اللّہ فسطب شروب بلزی با یاتمبی وزالکا حول فوض العظیم کہ یقیناً اللہ سے یقیناً اللہ نے جنت کے عوض مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں جنت کا وعدہ ہے اب یہ ادھار کا ایک سودا ہے کہ جس میں ایک گیون ٹیک ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کے راستے میں لٹا دو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وعدہ کیا جا رہا ہے ان سے کہ تمہیں اس کے عوض جنت ملے گی اب چونکہ یہ ایک آدھار ادھار سودا ہے اور جب بھی کوئی سودا ادھار ہوتا ہے تو اس میں ایک چنتا ہوتی ہے جس کے لیے آج بینک گارنٹی دی جاتی ہے یا اور ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس کے لیے فائل کیے جاتے ہیں یا شخصی گارنٹی لی جاتی ہے تو یہاں اس کے لیے فرمایا جا رہا گھبراؤ مت اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے اور یہ سچا وعدہ ہے اور اس کے سچے نبی کی ذریعے سے تم, پہن... تم تک پہنچ رہا ہے اللہ سے زیادہ وعدے کا افاع کرنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص وعدہ تو سنسیرلی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے پاس ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے اور گارنٹی پوچھتے ہو تو اس وعدے پر گارنٹی قرآن کی انجیل کی اور تورات کی موجود ہے اور دیکھو جب بھی کسی دکاندار کا سارا سودا بک جائے تو اس کے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے اس کو ذہن میں لا کر اس کا آخری حصہ پڑھیے فستب شیرو بب ملازی با یا بھی جو سودا آج تم نے اللہ سے کر ڈالا ہے اس پر خوشیاں مناؤ وزال کا حولفوز العظیم اور وہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی اور پھر مومنوں کے عصاف کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ کی بندگی پر کاربند رہتے ہیں اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں رقو کرتے ہیں سجود کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور بھلائی کا حقوق دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں ببا شری المومنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے پھر وہی مضمون جو ہے وہ آیا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شفقت کے اظہار میں عبداللہ ابن اقبی کے جو منافقین کا سردار تھا چونکہ اس کے بیٹے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی تھے انہوں نے آ کر ریکویسٹ کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الّہبی تک کا جنازہ پڑھا دیا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا اور نہ ہی اہل ایمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ مشرقوں کے لیے استغفار کریں خواب وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ اہل جہنم ہیں ان کا انجام اللہ کی طرف سے طے پا چکا ہے کہ وہ جہنم ہیں سور توبہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا گیا لقت جا کم رسولم من انفسکم عزیز العلیہ ما ان تم حریث العلیہ کم روف الرحیم کیا مسلمانوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لے آئے ہیں جن پر تمہاری تکلیف بہت شاک گزرتی ہے اور وہ تمہارے معاملے میں بڑے حریث ہیں اور مومنوں کے ساتھ بڑے ہی رحم فرمانے والے اور شفیق و مہربان ہیں کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کی رات یعنی پچاس سے پانچ نمازیں کروائیں بار بار جا کے اس لیے کہ یہ کہیں میری امت پر بھاری نہ گزرے اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے استغفار کرنا اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کرنا یہاں تک کہ وہ ساتھی کہ جن سے کوئی کمی ہو گئی کوئی کوتاہی کوئی کوت ہو گئی کوئی تقصیر ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیے ہیں اور آخر میں فمایا فنطول پھر اگر وہ منہ پھیریں فقل الحسب اللہ تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں لا اللہ ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے علیہ تبکل تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں بہو رب الرش عرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے اس کے بعد ناظرین سورہ یونس آتی ہے سورہ یونس کا مضمون جو ہے وہ توحید اور رسالت ہے توحید کے بھی بڑے خوبصورت دلائل صورت کے اندر موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر بھی اس میں بہت زور کے ساتھ ایمفسائز کیا گیا ہے اس کا آغاز اسی بات سے ہوا تلکا آیات الکتاب الحکیم علیہ فلام را تلکایات الکتاب الحکیم اقاناسی عجب ان ان اوحینہ ال رجل منهم کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وہی بھیج دی ہے انہیں میں سے ایک شخص پر کہ ان انضر ناسا لوگوں کو خبردار کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دو کس بات کی لہم قدم کہ ان کے لیے سچا درجہ ہے ان دا رب ان کے رب کے پاس قال کافرون لیکن کافر اس کے جواب میں کہتے ہیں ان نہ حاضہ و مبین نہیں یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے پھر آخرت کے ایمان کے سلسلے میں فرمایا ان الضین اللہ ارجون لقانا خانہ بےشک وہ لوگ کے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وردو بالحیات دنیا وہ دنیا ہی کی زندگی پر ریچھ گئے ہیں وطمانو بہا اور اس پر قانے ہو گئے ہیں و لذین عنایا دنہ غافل اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں الائے کا ماباہم منار ان کا ٹھکانہ آگ ہے بیمہ کانوں یکسبون ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں قریش کی ایک ڈیمانڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سے مسلسل رہی کہ محمد تم باتے تو بڑی اچھی کرتے ہو اور لیکن تم قرآن جو پیش کر رہے ہو یہ بہت ریجڈ ہے اور دانشوروں کا یہ تقاضہ دیندار لوگوں سے ہمیشہ رہا ہے آج بھی ہے کہ ان پر یہ الزام کہ یہ بڑے ریجڈ لوگ ہیں اس کے لیے پھر مختلف اصطلاحات ہیں ریجڈٹی انتہا پسندی شدت پسندی یہ اصل میں ایک ہی مضمون ہے کہ جس کے مختلف ایکسپریشن ہیں اور یہ نئی بات نہیں ہے یہ مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا دیکھیے آیت نمبر پندرہ سر یونس وضاء طلہ علیہ آیاتنا جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں واضح آیات آیات بینات قالین اللہ ارجون علقانہ وہ لوگ کے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تقاضا کرتے ہیں اے تے بے قرآن غیر حاضا او بدل ہو یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کر دو کل اب جواب سنیے کل لا یقون قائے نفسی اے نبی ان سے کہہ دو ان پر واضح کر دو کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کروں انتب علامہ یوحا الیہ میں تو پابند ہوں اسی کی پیروی کرنے کا جو میری طرف وہی کیا گیا ہے انی ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا جو مجھے پہنچ کر رہے گا بڑی واضح بات کوئی کمپرومائز نہیں کوئی گیون ٹیک نہیں اللہ کے احکام کے مقابلے میں اللہ کی وہی کے مقابلے میں جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو نبی کے پیروںکاروں کے پاس کیا اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ دانشوروں کو خوش کرنے کے لیے یا مترزین کے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کی جو تیکھی ہی آیات ہیں ان کو نکال دیں یا ان کا تذکرہ چھوڑ دیں حق گوئی کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا ہے ایسے ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے قرآن مجید کا پیغام جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے وہ لوگ کے جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ تو اعتراض کرتے ہی رہیں گے ہم کچھ بھی کر لیں وہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے لہٰذا ان کو خاطر میں لانا ہی اصل میں دین سے بے وفائی ہے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 میں بڑی زبردست اور کلیئر بات فرمائی کہ قریش و مشرقین اللہ تعالیٰ کو رازق بھی مانتے تھے زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے نفع اور نقصان کا مالک بھی مانتے تھے لیکن اپنا رب ماننے کو تیار نہیں تھے لہذا فرمایا کل من یرزوں من منسما اول ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے ام یمل کو سما والار یا یہ پوچھو کہ تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے کس کے اختیار میں تمہاری سماعت و بسارت وہ اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے وہ مئی دبر الامر اور کون تمام امور کو پلان کرتا ہے سجقول اللہ تو کہیں گے اللہ ہی فقل الفلا تتکون تو پھر ان سے پوچھو کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو ربحق تو جان لو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے تمہارا حقیقی آقا ہے فماض باد الحق دلال اور حق کے بعد تو گمراہی ہی گمراہی ہے اس سے بیانڈ کوئی اور شہر نہیں ہے رسالت کے سلسلے میں ایک اور اہم مضمون اس میں آیا ہے فمایا قلع امت رسول ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے فیضا جا رسول اور جب کسی قوم کی طرف بھیجا ہوا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے قودیا بینہ ہم تو پھر عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ہے وہ لا ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ پہلے رسول بھیجتا ہے اور اپنا میسج کرسٹل کلیئر کرتا ہے ان پر اور جب وہ میسج واضح ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے باوجود انکار پر اڑے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کے انجام کا فیصلہ فرما دیتا ہے جیسے ہوا قوم نو کے ساتھ قوم حود کے ساتھ اور دوسری اقوام کے ساتھ اور فرعون اور آل فرعون کے ساتھ وہ یقولو پھر فرمایا اور یہ کہتے ہیں متا عادل ان کو تم صادقین یعنی اب رسول خبردار کرتا تھا انہیں ان کے انجام کے بارے میں تو کہتے تھے کہ روز دھمکیاں دیتے رہتے ہمیں لے کیوں نہیں آتے تم عذاب کب پورا ہوگا یہ وعدہ جو تم ہم سے کر رہے ہو لے آؤ اگر تم سچے ہو فرمایا کلّو لی نفس الرم والا نفع ان پر واضح کر دو کہ میں تو خود اپنے بارے میں کسی اور نفے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ماشا اللہ سوائے جو اللہ چاہے لِکل امت ان عجل ہر امت کے لیے ایک اجل مقرر ہے ایک وقت مقرر ہے اعزاج عجل جب اس امت کا وہ اجلِ معین وقت مقرر آ جائے گا فلاں ساتم ولا یاستمون تو نہ گھڑی بھر بھی اس میں دیر کر سکیں گے اور نہ ہی اس کو گھڑی بھر ارلی لے آ سکیں گے اس کے بعد فمایا معاف سما بات وارت آگاہ ہو جاؤ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اللہ واد اللہ حکن آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے بلا کہ نہ ہوں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہوا یوہی و یمی اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے وہ لہی ترجعن اور اسی کے حضور لوٹائے جاؤ گے قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں بڑی عظیم دو آیات سورہ یونس میں آئی ہیں آیت نمبر ستاون اور اٹھاون فرمایات کم موزت رب کم و شفا المافِ صدور لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے ایک واز آ گیا ہے اور وہ شے آ گئی ہے جو تمہارے دلوں کے لیے باعث شفا ہے وہ و رحمۃ المومنینین اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی تمام انسانوں کے لیے نصیحت اور دلوں کے امراض کا علاج یعنی اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ صرف ایک بات سمجھ میں آ جائے قرآن مجید کی روشنی میں کہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے کیے کے تو انسان کے بہت سے غم ایک دم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں کس نے کیا اللہ نے کیا لیکن جب میں سمجھوں گا کہ یہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یہ اس نے میرے ساتھ فلا معاملہ کیا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا میں دانت پیسوں گا پھر حساب کتاب لگاؤں گا کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور کاش ایسا ہو گیا ہوتا یہ کیا ہے اس میں سوائے انسان اپنے آپ کو جلانے کے اور کچھ حاصل نہیں کرتا سب باتوں کی ایک ہی بات جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے سو گلا دی اکو گل وہ کیا ہے ان لاہ ال راجون ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں جو کچھ مجھ سے گیا اللہ ہی کے پاس گیا اور وہ آیا بھی کہاں سے تھا اللہ ہی کے پاس سے تو آیا تھا اللہ ہی نے دیا تھا اللہ ہی نے لے لیا اب غم کون سا لیکن چونکہ مومن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو اور قرآن مجید ہدایت اسی کے لیے بنتا ہے اور رحمت اسی کے لیے بنتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتا ہے اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور پھر اس کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کل بے فخر اللّہ کہہ دو کہ یہ اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے جو تمہیں قرآن عطا کیا گیا ہے فبض عالیہ کا ہو تو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منایا کریں ہو خیرما یجمعون اس لیے کہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں دنیا میں لوگوں کو طلب ہوتی ہے مال کی عہدے کی عزت کی وقار کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا کی اور پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی آیت نمبر اکہتر سے پھر رسولوں کا تذکرہ شروع ہوا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا وطل و علیہم نبا عنو اور انہیں قرآن مجید میں سے پڑھ کر سناؤ نوح کا قصہ اس قاللِ قوم ہی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم ان کان قبر علیہ کو مقامی و تذکیری بھی آیات اللہ ہی اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرنا ایسا ہی برا لگتا ہے فال اللہ ہی توکل تو سو تو جان لو میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں پھر تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف سب مل کر کرو اور مجھے کوئی چانس نہ دو اور پھر دیکھ لو کیا بنتا ہے اور پھر مختصرا باقی رسولوں کا ذکر فرمایا سما باس نام امباد ہی رسول کہ پھر ہم نے بہت سی قوموں کی طرف ان کے رسول بھیجے لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا پھجاؤں بالبینات پھر ان کے پاس واضح نشانیاں لائے پھما کانو لیوں منو لیکن وہ ان کو ماننے والے نہ تھے بما کا ضبوب ہی من قبل کہ جس کا اول انہوں نے انکار کر دیا تھا یعنی انکار اور جھٹائی پر جب انسان اتر آئے پہلے دن بھی وہ انکار کرتا ہے اور جب اس کی نیت ہی انکار کی ہے اس نے جان بوجھ کر انکار کیا کی ہے تو پھر کوئی بھی نشانی آپ اسے دکھا دیں وہ ماننے والا نہیں ہے اور اس کے بعد آیت نمبر پچہتر سے حوت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا سوما بآسنام باد موسا و ہارون پھر اس کے بعد ہم نے مبوس فرمایا موسا اور ہارون کو قلا فرعون و ملئی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی آیات دے کر لیکن انہیں تکبر کا مظاہرہ کیا وہ قوم مجرمین اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے حوت مصع علیہ السلام کے تذکرے میں ویسے تو قرآن مجید میں جا بجا حبت علیہ السلام کا تذکرہ ہے لیکن کچھ خاص باتیں ہر صورت کے اندر ہوتی ہیں کہ جو باقی صورتوں میں نہیں ہوتی اس صورت میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضرت مسا علیہ السلام کے تذکرے میں فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی کے جہاں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ, کہ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ وہ آنے والے کو یہ نشانی بن جائے اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش محفوظ پڑی ہوئی ہے عبرت کے طور پر کہ لوگ آئیں اور دیکھیں لیکن یہ جی عجیب بات ہے کہ عبرت اسے ہی حاصل ہوتی ہے کہ جو عبرت کا ارادہ رکھتا ہو جو صرف سائٹ سینگ کے لیے جاتا ہے تو اسے قوموں کے کھنڈرات جو ہیں وہ عبرت نہیں دیتے اور جو عجائب گھر میں عجائبات دیکھنے کے لیے جاتا ہے اسے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی عبرت اسی کی قسمت میں ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ عبرت نصیب فرماتا ہے سورہ یونس کی آخری آیات اس کا آخری رکوب بڑا گلوریس ہے فرمایا قل یا ایوہ الناس کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں وہ شک ہے تو سن لو فلا عابد اللذین تابدون من دون اللہ میں تو ان کی بندگی نہیں کروں گا جن کو تن کی بندگی تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو ولیکن عابد اللہ اللذی میں تو اس اللہ کی بندگی کروں گا یتوفاکم جو تمہیں موت سے دوچار کرے گا وہ عمر تو انعقن من المومنین اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں شامل ہو جاؤں اور یہ حکم بھی ملا ہے وان عقیم وجہ کل دین حنیفہ کہ تم اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف سیدھا کر لو ولا تکن ان من مشرقین اور ہر کس مشرقوں میں شامل نہ ہونا اور پھر بہت خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جو بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا لکھا ہوا فائدہ ہوتا ہے جو انسان کو پہنچتا ہے یہ آیات ان آیات میں سے ایک ہے کہ جنہیں پڑھ کر انسان کو واقعتاً دنیا میں راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے فرمایا بہین امس اللہ بدر فلاق کا شف اللہ کاش کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ یقین عطا فرما دے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے وہی ید بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا خیر کا ارادہ فرما دے فلاح دل فضل ہی تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے یوسیب بِهِ بھی میشا میں نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے وہ الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و با ذکر الناس قد جائتکم موعظت من ربکم و شفاء لما فض